کہانی جس کو آپ کے لیے لکھا ہے انگریزی میں نارما ہنٹر نے اور ترجمہ کیا ہے گلے رانا صدیقی نے عنوان ہے قالین کی شرارت نواب پرانے میاں اس وقت شاہی الماری میں کھڑا تھا اس الماری میں وہ خصوصی سرخ قالین رکھا جاتا تھا جو شاہی مہمانوں کی آمد پر محل کی سیڑھیوں سے لے کر مرکزی دروازے تک بچھایا جاتا تھا نواب الماری میں یہ دیکھنے کے لیے نہیں کھڑا تھا کہ قالین کو صفائی کی ضرورت ہے یا نہیں کیونکہ قالین تو ہر وقت صاف ستھرا رہتا تھا ملکہ اپنے محل کی تمام اشیاء کو ہر وقت دھلواتی منجواتی رگڑواتی اور جھڑواتی رہتی تھی وہ اپنے محل کو اسپتال کی طرح صاف ستھرا رکھنا چاہتی تھی نواب پرانے میاد و اس الماری میں ایک بہت خطرناک منصوبے پر عمل کرنے کے لیے موجود تھا جی ہاں وہ شاہی قالین میں ایک ایسی تبدیلی کر رہا تھا جو سلطنت غیر یقینی کے لیے بہت بڑی پریشانی کا باعث بن سکتی تھی हा, हा, हु, हु, हु, हु. مکار نواب منہ پر ہاتھ رکھ کر دھیرے سے ہنسا تاکہ اگر کوئی الماری سے کان لگائے کھڑا ہو تو اسے ہنسی کی آواز نہ سنائی دے جو کہ کسی نے بھی نہیں سنی کیونکہ وہاں کوئی موجود ہی نہیں تھا اور ویسے بھی کس بے وقوف کو الماری کے دروازے سے کان لگا کے ہنسی سننے کا خیال آ سکتا تھا آہا ہی, ہی, ہی, ہی وہ دوبارہ ہنسا اس ترکیب سے سارا کام آسان ہو جائے گا جب شاہی مہمان آئیں گے تو یہ قالین ملک اور بادشاہ کو اچھی خاصی مصیبتیں مبتلا کر دے گا وہ جس خاموشی سے الماری میں گھسا تھا اسی خاموشی سے باہر نکل گیا اگلی صبح سلطنت غیر یقینی کا بادشاہ ناشتے کی میز پر ڈاک دیکھ رہا تھا کہ اچانک ایک خادیم کمرے میں داخل ہوا اس نے بادشاہ کے کان میں کچھ کہا بادشاہ سلامت نے بات سنتے ہی اپنے سر پر زور سے ہاتھ مارا اور ایسا کرتے ہوئے وہ بھول گیا کہ اس کے ہاتھ میں مارمنیٹ لگا ہوا ٹوسٹ ہے اوہ ہم برباد ہو گئے کالکستان کے بادشاہ اور ملکہ اسٹیشن پر پہنچ چکے ہیں اور اگلے آدھے گھنٹے میں وہ یہاں موجود ہوں گے کیا لیکن انہیں تو کل آنا تھا ملکہ نے بادشاہ کی پیشانی پر چپکا مار ملیٹ والا ٹوسٹ اتارا اور بجلی کے بل میں لپیٹ کر ردی کی ٹوکری میں ڈالتے ہوئے پریشانی سے کہا ہاں ہم ان کا اس طرح اچانک استقبال کرنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہے اب ہم کیا کریں مجھے کچھ نہیں پتا مجھے کچھ نہیں پتا بادشاہ کمرے کے چوک اور چکر کاٹتے ہوئے چلایا کیونکہ چوک اور کمرے میں گول گول چکر نہیں کاٹے جا سکتے تھے جلدی کرو جلدی کرو سب کو بلاؤ شاہی استقبالیہ کمیٹی کو تیار کرو شاہی قالین باہر نکالو کھڑکیاں صاف کرو ملکہ بھی شور مچاتے ہوئے ادھر ادھر دوڑ رہی تھی چائے کی کیتلی مانجو میزیں صاف کرو سب اپنے موجے بدلو جلدی کرو جلدی کرو اس ساری گڑبڑ کا ذمہ دار نواب پرانے میاں تھے اسی کی وجہ سے یہ شاہی مہمان وقت سے پہلے آ رہے تھے لیکن اس نے کیسے کیا؟ کیا شاہی قالین میں گڑبڑ کرنے سے ارے نہیں آپ غلط سمجھے قالین میں چاہے کتنی ہی گڑبڑ کیوں نہ کی جائے اس کی وجہ سے آپ شاہی مہمانوں کو جلد آنے پر مجبور نہیں کر سکتے در اصل اس نے شاہی کلنڈر میں بھی گڑبڑ کی تھی اس نے کلنڈر میں پرانے مہینے کی تاریخوں پر نئے مہینے کا نام کاٹ کر چپکایا تھا اس وجہ سے بادشاہ اور ملکہ سمجھتے رہے کہ آج چھے تاریخ ہے جب کہ آج تو سات تاریخ تھی پورے محل میں صرف ایک ہی کیلنڈر تھا لہٰذا نواب پرانے میاں کو یہ چال چلنے میں زیادہ مشکل پیش نہیں آئی پریشانی کے مارے بادشاہ کا چہرہ اتنا سفید ہو رہا تھا جیسے کسی مہنگے واشنگ پاؤڈر سے دھلی سفید چادر ہو وہاں سوائے اس کی ناک کے جہاں ایک کالے رنگ کا دھبا پڑا ہوا تھا یہ دھبا اس کی ناک پر اس وقت لگا تھا جب اس نے اپنے ہاتھ سے شاہی تخت کے پائے پر لگی ہوئی مٹی جھاڑی تھی پھر اسی ہاتھ سے ناک رگڑ لی تھی ملکہ بادشاہ سے بھی زیادہ سفید نظر آ رہی تھی کیونکہ اس کے چہرے پر کوئی سیاہ دھبا نہیں تھا ارے شاہی مہمان آ رہے ہیں اور ابھی تک سرخ قالین نہیں نکالا گیا بادشاہ نے لپک کر شاہی گھنٹی بجا دی جسے سن کر ایک سو ملازم فوراً وہاں پہنچ گئے مہمان بادشاہ اور ملکہ آ رہے ہیں جلدی سے سڑیوں پر سرخ قالین بچھاؤ بادشاہ چلایا اور باورچی سے کہو کھانا زیادہ پکائے سب سے اچھے برتنوں میں کھانا لگائے چائے کی سنہری پیالیاں نکالے ملکہ نے بھی جلدی جلدی احکامات جاری کیے اتنے میں نواب پھرتیلے میاں کمرے میں داخل ہوئے جو ملازم قالین بچھاتے ہیں وہ ابھی ناشتہ کر رہے ہیں انہوں نے بادشاہ کو تلا دی او oh, ہو oh, جب تک ان کا ناشتہ ختم ہوگا اس وقت تک بہت دیر ہو چکی ہوگی بادشاہ سلامت نے پیر پٹکھے جناب ہمیں وہ قالین خود ہی باہر نکالنا ہوگا نواب پھرتیلے میاں نے کہا اور چند خادموں کے ساتھ الماری کی طرف دوڑے نواب پھرتیلے میاں نواب پرانے میاں کے چھوٹے بھائی تھے مگر وہ نواب پرانے میاں کے برعکس بہت اچھے بہت پھرتیلے اور بادشاہ کے گزار تھے نواب پھرتیلے میاں نے خادموں کے ساتھ مل کر شاہی سرخ قالین الماری سے باہر نکالا اور گھسیٹتے ہوئے محل کی سیڑھیوں تک لے گئے این اسی وقت مہمانوں کی بگی محل کے صدر دروازے کے سامنے آ کر رکی شکر ہے ہم نے وقت پر قالین نکال لیا نواب پھرتیل میاں نے ہانپتے ہوئے کہا اور جلدی سے قالین کا ایک سرا پکڑ کر زور سے جھٹکا تاکہ طے شدہ قالین کھل جائے لپٹے ہوئے قالین کا بنڈل ایک جھٹکے سے کھل گیا اور تیزی سے سیڑھیوں پر گرتا چلا گیا مگر ارے یہ کیا ہوا قالین کا جو سرا نواب پرتیلے میاں کے ہاتھ میں تھا وہ قالین سے علیحدہ ہو کر ان کے ہاتھ ہی میں رہ گیا اور باقی سارا قالین بے قابو ہو کر خود بخود سیڑھیوں پر پھسلتا چلا گیا قالین کا رخ اب سیدھا مہمانوں کی طرف تھا جو اسی وقت اپنی بگھی سے نیچے اتر رہے تھے <تصفح> نواب پرانے میاں محل کی کھڑکی سے ہی منظر دیکھ کر ہسا میرا منصوبہ کامیاب ہو گیا مہمان ملکہ اور بادشاہ ہمارے بادشاہ اور ملکہ سے ناراض ہو جائیں گے ہو سکتا ہے وہ جنگ کی دھمکی دے دیں لیکن میں بھاگ کر ان مہمانوں کو اس بھگوڑے قالین سے بچا لوں گا اور یوں ہیرو بن جاؤں گا عوام مجھے اپنے نیا بادشاہ منتخب کر لے گی کہ ذہانت سے میں نے قالین کا ایک ٹکڑا کاٹ کر ہلکی سی گون سے واپس چپکا دیا تھا تاکہ وہ عین وقت پر بچانے والے کے ہاتھ میں آ رہے باقی قالین ہی وہ ہنستا ہوا جلدی جلدی اپنے محل سے عین اس وقت باہر نکلا جب مہمانوں کی سواری ایک طرف کھڑی ہو چکی تھی اور لمبا چوڑا شاہی قالین سیڑھیوں سے لڑکتا ہوا سیدھا مہمانوں کی طرف جا رہا تھا مہمانوں نے قالین کے سامنے آتے ہی اس پر نہایت وقار سے پیر رکھے اور آگے بڑھنے کی کوشش کی لیکن قالین تو ابھی تک لڑک رہا تھا کیونکہ اس کا سرا کسی کے بھی ہاتھ میں نہیں تھا نواب پھرتیل میاں نے گرتے ہوئے قالین کا سرہ دوڑ کر پکڑنے کی کوشش کی اور اس کوشش میں سامنے سے آتے ہوئے شاہی گارڈ سے ٹکرا گئے اف کیسی تباہی اور بربادی تھی قالین کا آخری سرہ جو سیڑھیوں کے اوپری حصے سے گرتا چلا رہا تھا اب رول ہونا شروع ہو چکا تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے مہمان ملکہ اور بادشاہ پورے جاؤ جلال کے ساتھ اس میں لپٹ چکے تھے قالین اب بھی لڑک رہا تھا محل چونکہ ایک پہاڑی کے اوپر واقع تھا لہٰذا اب قالین ڈھلوان کے رخ نیچے لڑک رہا تھا جلدی وہ پہاڑی کے نیچے بہتے دریا تک پہنچ گیا قالین کو روکو گارڈس کو بلاؤ ورنہ دریا میں جا گرے گا اب شاہی ملازمین کے ساتھ ساتھ شہر کے عوام بھی بھاگتے ہوئے قالین کا پیچھا کر رہے تھے اچانک سامنے سے نواب پرانے میں المودار ہوا हो हो हो, اب وقت آ گیا ہے کہ میں قالین کو روک لوں شاہی مہمانوں کو اس سے چھڑوا لوں انہیں بتاؤں کہ دراصل یہ تو ان کے قتل کرنے کا منصوبہ تھا جو میں نے ناکام بنا دیا ہے پھر انہیں لوگوں کی مدد سے میں سلطنت غیر یقینی پر قبضہ کر لوں گا قالین ان سب باتوں سے بے نیاز آگے ہی آگے اس طرح لڑکتا جا رہا تھا کہ اس کے ایک سرے سے شاہی مہمانوں کے پاؤں اور دوسرے سرے سے ان کے سر نظر آ رہے تھے نواب پھرتیلے میاں لپک کر گھوڑے پر سوار ہوئے تاکہ قالین کا پیچھا کر سکیں لیکن فوراً ہی نیچے ہرے کیونکہ ان کو تو گھڑ سواری آتی ہی نہیں تھی فرش سے اٹھ کر نواب پرانے میاں تیزی سے اپنی سائیکل پر سوار ہو کر قالین کے سامنے پہنچ گیا لیکن قالین سے ٹکرا کے خود سائیکل سمیت دریا میں جا گرا عین اسی وقت قالین دریا کے کنارے پڑے ایک بہت بڑے پتھر سے ٹکرا کے رک گیا سب لوگ دوڑتے ہوئے قالین کے پاس پہنچے نواب پُرتیلے میاں اور دیگر شاہی ملازمین نے بہت احتیاط سے قالین کی تہوں کو کھولنا شروع کیا یہاں تک کہ شاہی مہمان اس میں سے نکل کر اٹھ کھڑے ہوئے میرے معزیز مہمان میں اب آپ سے کیا کہوں بادشاہ نے شرمندگی سے سرخ پڑھتے ہوئے کہا شاہی مہمانوں نے میزبان بادشاہ اور ملکہ کی جانب نظر بھر کے دیکھا پیچھے سے نواب پرانے میاں دریا میں سے برامد ہو اور تماشا دیکھنے کو اسی طرح پانی ٹپکاتے دوڑتے ہوئے قریب آ پہنچا کیا ہوا کہ میں مہمانوں کو خود بچانے میں کامیاب نہیں ہو سکا لیکن میرا مقصد تو پورا ہو گیا اب مزہ آئے گا جب وہ جنگ کا اعلان کریں گے تو میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں گا وہ جیت جائیں گے تو مجھے سلطنت کا گورنر جنرل بنا دیں گے وہ دل ہی دل میں خوش ہوتے ہوئے سوچ رہا تھا ادھر مہمان میزبان بادشاہ اور ملکہ سوچ رہے تھے کہ کاش اس وقت وہ یہاں کھڑے ہونے کی بجائے کسی اور جگہ ہوتے اسی وقت کالکستان کے بادشاہ سلامت اپنی روب دار آواز میں گویا ہوئے اوہ میرے عزیز یہ میری زندگی کا سب سے دلچسپ تجربہ تھا مجھے بہت لطف آیا مجھے بھی مہمان ملکہ نے اپنے بالوں سے قالین کا روان جھٹکتے ہوئے کہا ان دونوں کی آنکھیں خوشی سے چمک رہی تھیں یہ سن کر میزبانوں کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے کچھ لمحے خاموشی رہی آخر کار میزبان باچھا نے کہا آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے قالین میں لپٹ کر پہاڑی سے دریا تک لڑکنے کا برا نہیں منایا کیا آپ بدلہ لینے کے لیے اعلان جنگ نہیں کرنا چاہتے اہ ہرگز نہیں مجھے جنگ کرنا بالکل پسند نہیں ہے جنگوں میں سیب کے باغات تباہ ہو جاتے ہیں اور میں ناشتے میں صرف سیب کا مربع کھاتا ہوں مہمان بادشاہ مسکرائے بالکل اور جنگ کے دوران میں راشن بندی کی وجہ سے چاکلیٹیں بھی کھانے کو نہیں ملتی مہمان ملکہ نے ٹھنک کے کہا لیکن ہم اس حادثے کی معافی کیسے مانگ سکتے ہیں ہمارا مطلب ہے کہ اس اس بے عزتی کے لیے جو جو مزمان بادشاہ جملہ مکمل نہ کر سکے ارے پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ظاہر ہے یہ محض ایک دلچسپ حادثہ تھا اور اس میں آپ کی کوئی غلطی نہیں تھی آپ بے بس تھے اور ہم اس منفرد ایڈونچر سے بہت لطف اندوز ہوئے ہیں مہمان بادشاہ نے خوش دلی سے کہا تو پھر اندر چلے لے چلیے معزز مہمان میزبان ملکہ نے خوش ہو کے کہا اور سارا قافلہ محل کی طرف چل پڑا سب بہت خوش تھے سوائے نواب پرانے میاں کے جو اب اپنے محل میں جلتے بھنتے دھوپ میں کپڑے سکھا رہا تھا اس کا منصوبہ بری طرح ناکام ہو چکا تھا آج کے لیے اتنا ہی کل آئیں گے انشاءاللہ ایک اور نئی مزیدار کہانی کے ساتھ اللہ حافظ